تالے باہ شان میری حاضر ہے تن من میرا اور قربا سو سو میری یہاں جتنے جتنا جینا ہے اس سے ایک منٹ پہلے نہیں مر سکتا اس سے ایک منٹ زیادہ نہیں جی سکتا کراچی نئی دلّی جمع ہوٹل کسی ایک انسان کی زندگی میں ایک منٹ اضافہ کرنا چاہے رب زیادہ کی قسم نہیں کر سکتے یہ ساری دنیا مل کر کسی کو مارنا چاہے نہیں مار سکتے انڈیا کی جیلوں میں بچانے والا رب آج بھی زندہ ہے حیژ ہے زندہ رہے گا کو دکھنائیں گے تسلیس کے بندے بے گھر آئے میدان سے نہ جانے پائیں گے ہم کون ہیں کیسے جیتے ہیں پھر دنیا کو دکھ گے بے دینوں ہوش کے لوگ لو اور تالیبوں پہچان میری یہ آنی کوئی نہیں مار سکتا جب کوئی مار نہیں سکتا جب کوئی روزی نہیں چین سکتا جب کوئی عزت نہیں سکتا، روزی دینے والا بھی اللہ عزت دینے والا بھی اللہ مارنے والا بھی اللہ جلانے والا بھی اللہ اور دنیا کے طاقتور مولو تمہارے ہاتھ میں تو تمہارے پیٹ کا نظام نہیں ہے رب تمہارا پیٹاب روز دے اور تم نہیں کھو سکتے ہو جب تم اپنے پیٹ کے مالک نہیں ہو تو ہماری تقدیروں کے مالک کہاں دے ہو جاؤ گے دریا موجیں بھی ہم خون میں سب کو دبو دیں گے شرمائیں دریا موجیں بھی ایزی ہماری راہ سے ہنس اور تالیباں پہچان میری ہمیں کہتے ہیں اسلام کو ایسا کر کے پیش کرو یور آپ کو اچھا لگے اسلام مولویو ایسا اسلام بیان کرو یورپ کو اچھا لگے یورپ ہمارا خدا ہے اس اچھا اگر ان کو اچھا لگتا تو وہ مسلمان نہ ہو چکے ہوتے اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے تمہارا اسلام انہیں اچھا نہیں لگ سکتا راضی ہوں گے نہ جب تک تم اسلام چھوڑ کے کافر کر نہیں ہوگے اس وقت تک وہ خوش ہو نہیں سکتے کسی بھی طرح کسامگتے ہو سامیں گے اور تالے پہچان میری یہ اسلام سے جو خوش ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا کرتا ہے اللہ کے نبی سے سارے خوش تھے کیا اگر سارے خوش تھے یہ پتھر کون مارتا تھا یہ پابندیاں کون لگاتا تھا یہ شاب ابھی طالب میں جا کر شاب ابھی طالب میں جا کر تین تین سال میرے نبی کا ناٹک کون بند کرتا تھا مدینہ میں سارے حامی تھے عبداللہ اللہ بلو کون تھا اور اس کے میدان میں تین سو بھاگنے والے کون تھے بنو بنو بنو بنو کون کون کون کون تھے کون تھے کون تھے کون تھے نظیر یہ سارے نبی کے دشمن تھے جب نبی سے سارے خوش نہیں ہوئے ہم سے کون خوش ہوگا کیا یورپ والے خوش ہو گئے ہمیں کہتے کوٹ پہن لو پتلون پہن پھر یورپ والے خوش ہوں گے ہم نے کہا تم جرکن کیا ناگ بھی کٹا دو تب بھی خوش ہونے والے یہ نہیں ہیں مسلمان سے یہ خوش نہیں ہے. اور تالباں پہچان میری یہ تالے باں شان میری اور تالے آن میری حاضر ہے تنگ من دھن میرا اور قرباں سو سو جان میری میرے کچھ انفان میں تھوڑا سا چھکاؤ ہونا چاہیے تھوڑا سا چھکاؤ ہونا چاہیے ہم نے کہا قرآن سے ثابت کر تو جھکاؤ قرآن سے جھکاؤ ہم بھی جھکنے کے لیے تیار ہیں جس جس کے سامنے کیسے جاؤ دے. حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے جھکے. حضرت موسیٰ علیہ سلام اپنے فراؤن فراؤن جس کے گھر پلے تھے اس کے سامنے جھکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں پوری قوم میں اکیلے کوئی ساتھ دینے والا نہیں سامنے پوری جمہوریت ساری قوم ایک طرف کھڑی ہے قرآن ابراہیم کی تائید کرتا ہے حضرت ابراہیم نے آگ میں جانا گوارا کیا یا نمرود کے سامنے جھک گئے لوگ کہتے ہیں ملا عمر کو جھک جانا چاہیے تھا تم بھی کشمیر کے مسئلے پہ جھک جاؤ تم پہ آگ نہیں بڑھ گی آگ میں جانا ابراہیم کی سنت ہے اور آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنا دینا کافروں کا طریقہ ہے اگر قرآن تمہارے موقف کی تائید کرے گا ہم تمہاری بات مانیں گے لیکن قرآن کہتا ہے ابراہیم آگ میں کود گئے مگر انہوں نے نمرود کی ماننے سے انکار کر دیا ہم جیل سلا اور سب ہس کر سہتے جائیں گے ہم دار کو بڑھ کر چونیں گے حق حق کہتے جانیں گے جو کچھ قرآن بتاتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے جو کچھ قرآن بتاتا جائے گا ہم کرتے جائیں گے دنیا کو اچھا لگے یا برا لگے اس کے بدلے میں سخت ملے یا سختہ ملے کسی کو پسند آئے نہ ہم اپنی قیامت اور آخرت پر بات نہیں کر سکتے اس دنیا کی خاطر اپنی قبر ویران نہیں کر سکتے اس دنیا کی خاطر